الحمد لله وكفره وصلاة والسلام على سيد المصر وخاتم الأنبياء ومعباد فأعوذ بالله سميع العالم من الشيطان الفجين بسم الله الرحمن الرحيم فأما ما ربي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه آتاء في صلاة الخجر فلم يختلفوا عنه فيه أن أبو صلى الله في اليوم الأول حين طلع العجر وهو أول وقتها وصلىها یہاں <اللَّنجاؤزم> <normal Yeshua> تک مجموعی اعتبار سے آپ کے سامنے پہلے امامت طویل کے حوالے سے حدیث اور پھر اس کے بعد ساحلین کے جوابات کے حوالے سے نمازوں کے اوقات مجموعی اعتبار سے بغیر کسی اصطلاح کے آپ کے سامنے ہر نماز کا اول وقت اور آپی وقت آ چکا اور اس کے متعلق آپ کو تمام ترآمہ کی آرا سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے لہذا اب ہم ذرا بحث کریں گے دلائل کی بنیاد پر تو یہاں پر سب سے پہلے معروفی عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علام کی سلاط فجر سلاط الفجر کو بیان کرتے ہیں تو سلاط الفجر کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ابتدائی وقت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سب کے نزدیک اتفاقی طور پر فجر کا اول وقت کیا ہے صبح صادق کے بعد پیدا اختلاف ٹھیک ہے جی آخری وقت میں کہ فجر کا آخری وقت کیا ہے اس میں دو رائے تھی دو مذہب آپ نے پڑھے ہیں ایک تھا مالکیا اور شواقع کا ایک روایت کے مطابق ٹھیک ہے نا ایک روایت تھی صرف نظر آتی اس میں تھا اسفار یعنی خوب روشن ہو جانا زیادہ روشنی ہو جانے پر کیا ہو جاتی ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جبکہ جمہور کا مسئلہ جس میں احناف انا بلا جمہور اور امام امام مالک خود کا بھی دوسرا قول اس میں یہ تھا کہ طلوع شمس پر جا کر حجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اقتدار کے اختلاف نہیں ہے اخت... آخر کے حوالے سے مز... تھوڑا سا قریل اختلاف ہے یعنی انتہائی تو وہ روایتیں آپ نے ہی ذرا پڑھ کے آ چکے ہیں پہلے یہ تھا کہ آپ علیہ اللہ سلام نے جو نماز پڑھائی دوسرے دن جو امامت جبلیل والی ہے روایت ہے اس میں اسفار کے لفظ آتے ہیں کہ یہاں تک روشنی ہو چکی تھی یہاں تک روشنی ہو چکی تھی لہٰذا وہ حضرات یعنی مالکی اور شباب اس حدیث سے اقتصاد کر کہتے ہیں کہ دوسرے دن آپ علیہ اللہ علیہ السلام کو جو امامت کروائی ہے جبلیل علیہ السلاۃ السلام نے تو لہٰذا اس سے پتہ, پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت اسفار ہے یعنی روشن ہو جانا جبکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ طلوع پر وقت ختم ہوتا ہے ان کے استدلال یہ کے جواب تھا جس میں الفاظ یہ تھے کہ آپ اسلام میں کہنے والے تو یہ کہہ چکے تھے کہ ہونے کے قریب ہو چکا ہے یہ بالکل آخر میں ہی آپ نے روایت نمبر چھ پڑی تھی جو مساحد رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت تھی اس میں یہ ہونے کے قریب ہو چکا ہے الفاظ بتاتے ہیں فجر پر یہ کیا ہوتا ہے وقت ختم ہوتا ہے آپ السلام کو آخر میں یہاں کے نوقات کے درمیان میں وقت ہے اب رہی بات روشن ہونے کی وہ جو روشنی مراد ہے کہ یہاں تک نے محمد روشنی ہو چکی تھی تو اس روشنی سے مراد وہی روشنی ہے جو آئین طلوع شم سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے کہ جو بہت پہلے روشنی ہو جاتی ہے وہ روشنی مراد نہیں ہے بلکہ اس بات سے مراد ہم روایت قابل یوں کریں گے کہ روشنی سے مراد وہ روشنی ہے جو طلوع شام سے تھوڑا سا وقت پہلے ہوتی ہے وہ روشنی مراد دی گئی ہے پتلو شم سے پہلے, پہلے بہت ذرا مختصر فجر کی بات ہو رہی ہے پہلے تو کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں کیا اللہ صلی اللہ اولین پر اسلام نے اس کو پڑھا ہے پہلے دن میں اس وقت کے جب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فجر کا اول وقت کیا ہے جب کیا صبح سادر وقت یہاں آخرا کا حاضر ہے, ہے, ہے مولا نے کیوں کہ اتنا شدید اطلاع نہیں ہے صرف ایک پول ہے نام شافی الرحمٰ مالک اسمار کا ورنہ کا پول بھی جنبور والا بھی ہے دوسرا اس لیے اس کو اتفاق مدد کر دیا اول وقت میں بھی اور آخری وقت میں بھی تو آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضر کے اول مقصد میں بھی اور آخری وقت میں بھی اختلاف ہے اور اگر آپ زیادہ اپنی علمی انداز کو نکھارنا چاہیں وضاحت سے کہنا چاہیں بات کو جس سے آپ کی قابلیت ظاہر ہو تو آپ یہ ضرور اس چیز کو ذکر کریں کہ امام مالک اور امام شاقی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ایک یہ بھی ہے کہ اس یعنی روشنی پر حجر کا وقت کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بارہ اگر آپ یہ اختلاف ذکر نہ بھی کریں آپ کو نمبر مل جائیں گے لیکن ممتحان کا دل خوش کب ہوگا جب کہ اس ممتن کو خود بھی پتا ہو کہ جب کیا ہوگا اس فار ہونے پر شفافے اور مارکیے ما باقی آپ نے کیا, کیا ہے <laughs> <laughs> وہ آپ کو پتا ہے آپ نے کیا لکھا دوسرے خوشی ہوتی ہے پورے نمبر بھی ملیں گے یا نہیں تو فجر کے بعد دوسری نماز ہے کون سی زہر کی نماز ظہر کی, کی نماز زہر کی نماز کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہے کہ زہر کا جو اول وقت ہے زہر کا اول وقت اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زوالی شمس کے بعد کیا ہے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہی پڑھا ہے آپ نے اور زہر کیا آخری وقت میں آپ نے کئی سارے اقوال پڑھے ہیں ٹھیک ہے کئی سارے افواہار زور کے عالمی وقت میں اس میں ایک یہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مثل پر وقت مکمل ہو جاتا ہے البتہ پھر اثر اور زور کے درمیان عصر کا وقت شروع ہونے میں اور اثر زور کے اختتامی وقت کے درمیان میں چار رقط کی بقدر کیا ہے ایک مشترک وقت ہوتا ہے اس میں آپ زور بھی پڑھ سکتے ہیں اور اثر بھی کیا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جائز ہے دوسرا پولس ہے نام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا وہ بھی یہی تھا کہ نسل اول پر اثر زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے البتہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عصر اور زور کے درمیانی جو وقت ہے عصر اور زور کے درمیانی جو وقت ہے چار رقط کی مقدار والا اس میں وہ یہ فرق کرتے تھے کہ یہ جو وقت ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے فصل کے لیے ہوتا ہے البتہ اس میں کیا ہوتا ہے جو فصل کے لیے ہے تو زہر کی نماز ازا ہو جاتی ہے اور اثر کی نماز جائز نہیں ہوتی ایسے ہی کہا تھا اور آخری قول تھا صاحب کا کہ زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے پر اور اسی کے ساتھ متصلاً اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے بغیر درمیان میں بغیر کسی فاصلے اور بغیر کسی مشترکہ مجموعی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان شب اقدارات کے نزدیک شوافیہ مالکیہ صاحبین ان حضرات کے نزدیک زہر کا آخری وقت کون سا ہے مسل اول تک کب تک مسل اول تک جبکہ امام آزما پوری پر احمد کے نزدیک وقت مسل شانی تک مسل شانی تک کیا ہے زہر کا وقت باقی رہتا ہے تو اب ہم مجموعی اعتبار سے دو ہی پھولوں کو لے کر چلیں گے ایک پھول باقی تمام حضرات کا کیوں کہ مجموعی اعتبار سے دیکھیں گے تو ان سب کی رائے اتنے مشترک ہے کہ نسل اول پر کیا ہوتا ہے وقت مکمل ہو جاتا ہے جبکہ امام آغم علی پر احمد اللہ علیہ کے نزدیک ثانی پر جا کر کیا ہوتا ہے وقت مکمل ہوتا ہے ثانی پر جا کر وقت مکمل ہوتا ہے امام آزمنی پر نزدیک جی اب دو چیزیں سامنے آتی نسل اول یا نسل نسل اول یا نسل ثانی, ثانی انہیں چیزوں کو لے کر کیا کریں گے آگے تذکرہ کرتے ہیں تو جب کہنے میں کیا ہو گیا اس ہے ساتھ ابتدائی وقت میں تو انتہائی وقت میں اختلاف بعض حضرات نے کہا کہ مسلے اول پر کیا ہو چکا زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ مسئلے ثانی پر زیادہ ختم ہوتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام صحافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث دونوں کا اہتمال رکھتی ہے وہ کہتے آپ والے اصلاحات و سلام نے دوسرے دن اثر کی نماز کب پڑی ہے نسل اول پر آپ نے کسی روایت پڑھی ہے کئی سری روایتوں میں گزرا ہے کہ آپ نے یعنی جبیل امین نے جو نماز پڑھائی یا آپ نے سارئین کے جواب میں کئی نماز پڑھائی تو دوسرے دن کب پڑھی دوسرے دن آپ نے کب پڑھی ہے اثر کی نماز نسل اول پر ٹھیک نسل اول پر اثر کی نماز نسل اول پر اب اس میں دو ہیں ایک یہ کہ کیا مثل پورا ہو چکا تھا یعنی سایہ اصلی کے علاوہ نماز یا یہ کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ اس سے پہلے پہلے یعنی یہ تو حدیث میں آ کہ آپ نے مثل اول پر کیا کری نماز پڑھی ہے اب یہ کہ آپ نے یہ جو ہے ہے مثل اول ایک احتمال استعمال اس میں تھا کہ بھائی ہر چیز کا سایہ اصلی اس وقت ایک مثل ہو چکا تھا دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اس وقت ہر چیز کا سایہ اصلی ایک مثل پر نہیں ہوا تھا بلکہ قریب قریب تھا کیا تھا قریب قریب تھا میں نے کیا کہا اصل کی نماز ظہر کی نماز, زہر کی, نماز. زہر کی نماز دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن تو چونکہ اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھی زوال شمس کے بعد دوسرے دن ظہر کی نماز نسل اول پر پڑی حدیث میں کیا آتا ہے اب پڑھی مسلے اول پر اب جب نسل اول پر پڑی تو اب دونوں باتوں کا یہ ہے یا تو مثل اول ہو چکا تھا یعنی ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جانے پر آپ نے جمزور کی نماز پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثل اول کے بعد بھی وقت باقی ہے اور مثل سائنس کا ذائر ہے کہ وقت باقی رہے گا ایک یہ اہتمال ہے دوسرا اہتمال یہ ہے کہ مثل اول ہوا نہیں تھا بلکہ مثل اول کے قریب قریب یہ دو معنی یہیں سے سمجھیں گے تو اگلی بات سمجھ آئے گی ایک احتمال تو اس بات میں کہ آپ علیہ السلام السلام نے زہر کی نماز دوسرے دن مثل اول پر پڑھی اب مثل اول پر پڑی کے دو احتمال ہو سکتے ہیں کہ مثل اول ہو چکا تھا یعنی ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ ہو چکا تھا پھر پڑی تو اس سے یہ بات سرمی کے سمجھویے کے مصل اول کے بعد بھی زور کا وقت باقی رہتا ہے جیسا کہ امام صاحب رحمت اللہ نے فرماتے کہ تک وقت ہے دوسرا احتمال یہ ہے کیا باقی سب کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے ایک کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے دوسرا احتمال کہ مسل اول نہیں ہوا تھا بلکہ مسل اول کے قریب قریب تھا مسل کہ ایک مثل ہوا نہیں تھا ہر چیز کا تھا اسی کے بلکہ قریب قریب تھا یعنی اب مکمل نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے قریب قریب تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قریب قریب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی مسلح اول ہوگا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا جیسا کہ بکیہ آزاد کہتے ہیں صاحبین صاہبین شواخ مالکیا اس پر امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے پرانے مجید کی دو آیتیں بطور دلیل کے پیش کی ہیں کہ کیسے یہ دو باتوں کا دونوں کا احتمال کہتے رکھتے ہیں پرانے مجید کی دو آیتیں دونوں کی دونوں سورہ بقرہ کی ہیں پہلی سورہ بقرہ میں یہ ہے بکر اس قائدہ فرمایا کہ جب تم اپنی عورتوں کو تلاش دے دو اور وہ لگ نہ وہ اپنی عزت کو پہنچ جائیں تو اپنی عزت کو پہنچ جائے نہ بے مارو اوسر چاہے تو چھوڑ دو چاہے تو روک لو چاہے تو چھوڑ دو چاہے تو روک لو اب یہاں پر کب اگنا ادل احمد اس سے اس میں دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ عزت ان کی پوری ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ عزت پوری ہونے کے قریب قریب ہو جائے یہ بھی دو دونوں کا احتمال ہے اب کون سا ہمارا یہاں پر مراد ہے اس کا ماباد بتاتا ہے کہ یہاں پر عزت مکمل ہونا مراد نہیں ہے بلکہ قریب من الگ ہے کہ عزت مکمل ہونے کے قریب قریب ہو جائیں مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجی دی ہے یا دو طلاق رجی دی رہی ہے اب کیا ہوا کہ اس کے لیے آپشن ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ عزت کے دوران دوران کیا کر سکتے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے لیکن جیسے ہی عدت مکمل ہوگی یہ طلاق طلاق رجی نہیں رہے گی بائن بن کر فوراً نکاح ختم ہو جائے گا عزت گزرتے ساتھ ہی اب یہاں پر اللہ تبارک و طلب اور مارے تم کو پہنچ جائے تو پھر تم کو رکھو چاہے تو چھوڑ دو اگر ہم یہاں پر یہ مراد لے لیں کہ عزت پوری ہو چکی مراد لے لیں سب الگ نہ جب ہم ایسے مراد یہ لے لیں تو پھر آگے والے مارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا کہ ہم سے نہ بھی مارو پھر تو روک سکتا ہی نہیں ہے بھائی پھر تو رکھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے جائزہ نہیں رکھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آئے کے میں کیا مراد ہے قریب امر بلو کہ جب عزت مکمل ہونے کے قریب ہو جائے تو کیا مراد دیں گے یہاں پر قریب امر البلو عزت مکمل ہونے کے قریب قریب ہو جائیں تو تم سب کو اجازت ہے ایشو رو کہ اگر تم چھوڑنا چاہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو رکھنا چاہو تو کیا کر لو اور رکھ لو ٹھیک ہے جی اسی طرح کی دوسری آئےتیں اسی کے بعد کہنا ازواج ہوں جب تم عورتوں کو تلاک دے دو بب لگن ادلنا پہنچا بولو کہنا اب ان پر کوئی حرض نہیں ہے تو وہ کیا کریں نکاح کریں اب یہاں پر اگر ہم یہ بھی یہاں پر دو مانوں کا احتمال رکھتا ہے بلا اللہ یا قریب البلو یا عزت مکمل ہو جانا لیکن آگے والا مانا بتاتا ہے کہ فلاطا علوم کہ اب ان کے لیے کوئی حرض نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کیا کریں کر لیں تو دوسرا نکاح کرنے میں جب کوئی حرض نہیں ہے تو یہ دوسرا والا معنی بتا رہا ہے یہ قرینہ اس بات پر کہ کیا ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے اس لیے کہ عزت سے پہلے پہلے تو نکاح انسانی جائز ہی نہیں ہے تو دو آئسیں بتا رہی ہیں الفاظ ایک ہے بلد نہ جلا اڑنا تو قرآن کے ہی الفاظ میں ایک جگہ آیت آہستہ کیا مراد ہے قریب من البلو عزت کے قریب قریب ہو جائیں عزت مکمل ہونے کے قریب قریب ہو جائیں دوسرے میں کیا مراد ہے عزت مکمل ہو جائے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ علیہ صلاۃۃۃ السلام کے فرمانی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک تو ایک ہے نسل اول فر کا مطلب یہ ہے کہ زور کی نماز پڑی ہے کیا تو مسل اول کے قریب قریب ہونے کا بھی اہتمام رکھتا ہے اور مسل اول کے مکمل ہو جانے کا بھی اہتمام ہے لیکن اب مراد کیا ہے تو جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ مسل اول سے پہلے پہلے مراد ہے قریب امن المسل قریب امن المسل ٹھیک ہے کہ نہیں کہ مسل اول کے قریب قریب کا وقت تھا تو آپ نے کیا پڑی تھی زور کی نماز پڑھی تھی دوسرے دن اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ مثل اول جیسے ہی جا کر ہوگا تو زور کا وقت ختم ہو کر اصل کا وقت کیا ہو جائے گا شروع ہو جائے گا پھر اس پر آگے تین دلیلیں پیش پیش کیے ہیں ان تین دلیلوں کی طرف بعد میں جائیں گے پہلے اس عبادت کو دیکھیں وہ اماں کی صلاح زہریں اب پریشانی تو یہ ہے نا کہ تقریر بھی ہم کریں عبارت بھی ہم پڑھیں جمعہ بھی ہم کریں تم صرف کھاؤ پیو بس وہ اماں مادو کے رانوں کی صلاح ان د ضلط شمس جب ہو چکا ہو چکا دن یعنی پہلا جو وقت زور کا جو پہلا وقت ہے وہ کیا ہے یہی ہے جی ہاں ایسے ہی ہوتے خیال سے ہم نے جب پڑھا ہے ہم طالب جہان شاید مجبری کا نام شکریہ یہ اس کا اول وقت ضہر کا وہ اما آخر وقت اللہ حضرت نے آباد ابو بہت خدری حضرت حضرت نے جو روایتیں کی ہیں، ان کی روایت میں یہ تھا کہ علیہ نے علیہ نے دوسرے دن کی نماز کو کب پڑا کانا ذلو کلّی شی مت ہر چیز کا سائز اب کیا وہ چکا تھا؟ ایک مثل ہو چکا تھا ایک منزل ہو چکا تھا پخت ہمارا اب یہ جو عبارت ہے احتمال رکھتی ہے کا جانے کا اس کا مطلب یہ ہوگا زور کا وقت کیا ہے باقی ہے یعنی وہ اثر تک چلا جائے گا مثل ثانی تک جیسا کہ ہم سب فرماتے ہیں وقت کم اور یہ بھی استعمال ہے کہ ملتا ہوں کہ یہ جو تھا قریب قریب اس کے تھا کہ اس کا سایہ ایک مثل ہو جاتا ایک مثل ہو جانے کے کئی افسر بھی آئیں گے تو دونوں کا جب استعمال ہے کہتے ہیں اور یہ, لو یہ روکنا و اور چھوڑنا مقصوداً بھی یہ مقصود نہیں ہوگا بلو بل عجل. کہ اگر اس سے مراد کیا لے لیا جائے بادہ بلو بال اجل بلو ازل بل مراد لے لیا جائے کہ اجل یعنی مدت مطلب پوری ہو چکی ہے مدت مطلب کے پورا ہو جانے کے بعد پھر یہ مراد لینا یعنی انصاف اور تفریح کا پھر کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا کل جب پوری ہوگی تو پھر انصاف کا کیا مانا پھر تو کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا قد مدت پوری ہو جانے کے بعد اور جب عزت پوری ہو جائے اس کی جمع ان سے کہا اور مر پر کیا ہو چکا ہے, حرام ہو چکا ہے اس کا اپنے پاس روکے رکھنا فقد اللہ, آخر اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا <تصفح> اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم فأخبر اللہ, عز اللہ تعالیٰ نے خبر دی ان حلالا بعد اجل ان ان ان کے لئے حلال پوری ہو جانا کیا مراد گلو کیا مراد ہے بدت کا پورا ہو جانے کے بعد مراد نہیں ہے کمال ہو گیا کرنا کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ماروبیہ کرنا وہ جو ہم نے روایت کیا ہے روایت کی گئی ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا آپ اسلام نے ایک تو یہ استعمال رکھتا ہے کہ اس کا مراد کیا تھا کہنا سارا کل ذلقل متن کا قریب کہ ہر چیز کا سایہ اصلی ہو نہیں چکا تھا بلکہ قریب قریب تھا کوئی سارا مسل ہوں فخر خراجہ ضور لہذا اب اس کا حاصل کیا ہوگا کہ جب ہر چیز کا سایہ مثل ہو جائے گا تو فخر خراج وقت و زور،, زور کا وقت کیا ہو جائے گا نکل جائے گا اس پر تین دریلیں پیش کی ہیں آگے دریل بد دریل علامہ من منظال ابھی تک تو یہ یعنی نہیں احتمال نہیں کریے تو دونوں احتمال ہو سکتے ہیں یعنی امام صاحب کی رائے بھی ہو سکتی ہے اور جی امام حضرات کی برائے ہو سکتی ہے کہ مثر اول سے پہلے پہلے آپ نے پڑھا اس سلوک میں کیا بڑا دیں گے کہ قریب اور امام صاحب کی روایت پر عمل کریں ان کے مذہب کے مطابق کیا ہوگا عباد آپ اس پر تین دلیلیں دی ہیں بقیہ حضرات کی طرف چونکہ امام کا حاوی نے جمہوری کا فون کو لیا ہے امام صاحب کا فون کو نہیں لیا کسی پر تین دلیلیں ذکر کر کے بات کو پسند کی ہے لیکن چونکہ ہمارا سبق کے لیے بالکل ناکافی ہے تو اس کے لیے بس اسی پر اقتبا کرتے ہیں تو آخر کا ہونا الحمد للہ جمعہ